خیر عام یا رب العالمین میں نے آپ کے سامنے یوسف سے جملہ قرآن مزید کا تلاوت کیا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب پتا چلا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ہی یوسف ہیں تو انہوں نے جو کہا اللہ تعالی نے وہ ان الفاظ میں بیان فرمایا کالو وہ کہنے لگے تلاہی ہاں جی تلاہی کا کیا مطلب ہوگا اللہ کی قسم لقد آ اللہ علینا ہاں جی تھی آپ نے کر لیا کہ وہ مرکب جاری ہے اللہ کی قسم ہاں جی یہ لقد کیا ہے کتنا زور ہے ڈبل زور ہے ایک لام کا ایک کت کا یہ لقد کس فیل سے پہلے آتے ہے ماضی یا مظاہرے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خاص ہیں چیزوں کے ساتھ انا کس کے ساتھ خاص ہے جملے اسمیا کے ساتھ یعنی کوئی آپ سے سوال پوچھے کہ انا کس جملے پہ داخل ہوتا ہے اور آپ سوچ میں پڑتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اسمیا پہ ہوتا ہے کہ فیلیا پہ داخل ہوتا ہے فوراً جواب آنا چاہیے جی اسمیا ٹھیک ہے لقد خاص ہے فیل ماضی کے ساتھ قد اور لقد یہ خاص ہیں کس کے ساتھ فیل ماضی کے ساتھ تو ان کے بعد آپ کو ننانوے شارے ننانوے فیصد ملے گا تو گویا فیل ہوا فیل ہوا اچھا جب یہ فیل ہو گیا فیل ماضی ہو گیا تو فیل کے بعد یہ زمین نظر آ رہی ہے کون سی زمین ہے اٹ زمین ہے فیل کے بعد زمین آتی ہے تو کیا بنتی ہے منسوخ ہوتی ہے کیا بنتی ہے فیل کے بعد منصور زمیر آئے تو کیا بنتی ہے مفول بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مفول کی زمیر ہے یہ مفول کے طور پہ استعمال ہوئی ہے یہ فیل ہو گیا یہ مفول ہو گیا آگے آپ کو اللہ مرفوع نظر آ رہا ہے تو اللہ کون ہوگا فائل فیل کے بعد اگر کوئی مرفوع نظر آئے تو وہ فائل ہوتا ہے تو فیل فیل فائل مفول آ گئے. علینا کیا ہے متعلق اوکے okay. تو فیل فائل وفول متعلق اب یہ جو فیل ماضی ہے آسرا اس کو ذرا پہچانے اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے کس باب سے استعمال ہوا ہے ایکسیلینٹ فروغ نے بتایا کہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ سا اور را آپ نے کیسے پہچانا کہ اور را اس کے آتی ہے جب مادے کے حروف میں حمزہ ہوتا ہے تو کوئی ایسی شکل آتی ہے تو ایکسیلنٹ را اس کے حروف مادہ جب آپ کو حروف مادہ مل گئے تو اگر آپ نے ایک کیا ہوا ہے نا محموز کا کیونکہ محمود غیر سے ہی فیل ساری کہانی وہ ہوگی ایک فیل آپ نے محمود کا کیا ہوا ہے نا یؤمنو تو آپ فوراً اس کو کر سکتے ہیں آثرا ہو سینو اگر آپ نے آمنا یؤمنو کیا ہوا ہے نا ایک فیل صرف تو آپ آثرا یو بھی کر سکتے ہیں گویا حمزہ سارا حروف مادہ باب اف آل ایک آدھا اچھی طرح کرنا ہے ہر باب کا تو کیا بن گیا جی افالا کے وزن پہ یہ سرا اور یو سرو یا میں نے حمزے کے طور پہ ایسے لکھ دیا اس کو الف میں تو یہ آپ کا بن گیا آسرا اور یو سیرو ایسے لکھا جائے گا یو سرو پھر یہ حمزہ جو ہے نا یہ لٹکنا پسند نہیں کرتا یہ لٹکا ہوا ہے نا اس لٹکا ہوا ہے یہ لٹکنا پسند نہیں کرتا یہ بیٹھنا پسند کرتا ہے یہ یا تو الفے بیٹھا ہوا نظر آئے گا آپ کو پرانی مجید میں یا آپ پہ بیٹھا ہوا نظر آئے گا یا پہ بیٹھتا ہے یہ تین کرسی استعمال کرتا ہے یا علی کی کرسی یا واو کی کرسی یا یا کی کرسی تو آپ کے خیال میں یہاں کون سی کرسی سوٹ کرے گی سے واو کی کرسی پیچھے پیش ہو تو یہ واو کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو یہ بن گیا یو سیرو تو آپ کو لکھا ہوا ایسے نظر آئے گا تو کہیں آپ روح مادہ میں واؤ نہ شامل کیجئے گا یہ واو ایکچولی حمزہ کی کرسی کے طور پہ استعمال ہوا ہے آپ نے ماضی گزارے بنا لیا ہم کو اس کی میننگس ہی پتا رکشی دیکھنے سے پہلے ایک کام آپ اور کریں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے اس کے میننگس پتا چلتے ہیں کنفرم کرنے کے لیے رکشی دیکھیں گے وہ کام یہ ہے کہ آپ اف آل کے وزن پر اف آل اس وزن پر یہی تین روٹ لیٹرس ڈالتے کیا روٹ لیٹرس ہیں حمزہ سا را تو حمزہ زیر حمزہ کیا بنا دو ہم اکٹھے نہیں ہو گئے دو ہم سے اکٹھے ہو گئے پہلا حرکت والا دوسرا ساکن تو دوسرے ہم سے علاج نہیں کرنا کس میں کرنا ہے یا میں کیونکہ پیچھے زیر ہے تو کیا بن گیا یہ ای اور سار تو ای سار لفظ آپ کے سامنے آ گیا ای سار لفظ سنو ہے کیا بانوتے ہیں قربانی یہ قربانی کیا ہوتی ہے مانا ڈشری آپ کو بتائے گی اس کے مانا ہے کہ ترجیح دینا کسی کو کسی پر ترجیح دینا کسی کو کسی پر ترجیح دینا ٹھیک پرائرٹی دینا تو اب آپ کو آیت کا مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا کالو انہوں نے کہا اللہ اللہ کی کسم لکد واقعی آسر اللہ علینا اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے ٹھیک نا کالو طلاہ لکھن آسر اللہ علینا اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر ترجیح دی ہے حسن مزارے کا سیگا ہے یو سیرو اوکے یو سرو سے آپ نے بنانا ہے جمع مذکر حاضر کا سیگا کیا بنے گا جمع مذکر حاضر کا سیگا نمبر کون سا ہے گردان کھولیں گردان میں سیگا نو سیگا کون سا ہوگا وہ دو سیرو نا رونا کیا مطلب اس کا ترجیح دیتے ہو یا دو کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہمارے بارے حیات الدنیا بل تو حیات الدنیا تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو بل خیر و ابقا حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے ٹھیک ہے تو آسرا اس کے معنی کیا ہے ترجیح دینا کلیئر جی تو میں نے آپ کو ماموز گہر سی فیل سے ایک اور فیل کروا دیا آپ کی ریویژن کے لیے ماموز ایسا غیر سے فیل ہوتا ہے جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے حمزہ نمبر ون پوزیشن پہ بھی آ سکتا ہے نمبر ٹو پہ بھی نمبر تھری پہ بھی نمبر ون پوزیشن پہ آنے والا حمزہ اس کا علاج کیا جاتا ہے اس کو محمد الفا کہا جاتا ہے اور اس میں بیماری یہ پائی جاتی ہے پرابلم یہ پائی جاتی ہے کہ دو حمزے اکٹھے ہو جاتے ہیں اس طرح کے پہلے حمزے پہ حرکت ہوتی ہے دوسرا حمزہ ساکن ہوتا ہے تو دوسرے حمزے کا علاج کیا جاتا ہے دوسرے حمزے کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے دوسرے حمزے کو بدلا جاتا ہے یا الف میں یا واؤ میں یا یا میں الف میں اس کو بدلا جاتا ہے جب پیچھے زبر ہو واؤ میں اس وقت بدلا جاتا ہے جب پیچھے پیش ہو یا میں اس وقت بدلا جاتا ہے جب پیچھے زیر ہو ٹھیک ہے جہاں بھی گردان کرتے ہوئے آپ کو ایسی سچویشن ملے آپ نے اپنا ٹول باکس کھول لینا ہے ٹھیک اور علاج شروع کر دینا اوکے okay جی حمزہ میم را رونٹ لیٹرز ہیں نون سے استعمال ہوتا ہے آپ کے یہ کل بھی کیا تھا ہم نے یہ تو ذرا ریوائز کر لیں کیا بنے گا ہمارا یا مورو ہمارا اس نے حکم دیا یا مورو وہ حکم دیتا ہے یا وہ دے گا حسن مجھے بتاؤ یہ جو حکم دینا فیل ہے یہ لازم ہے یا متعدی ہے کیسے جملہ آپ کے سامنے بولا اس نے حکم دیا ماضی کا پہلا جملہ نے کھول کھول کے بتا رہا ہے کہ میں آ گیا ہوں متعدی بول دو بول دو ٹھیک ہے متعدی ہے اگر متعدی ہے تو اس کا پیسے وائز بن سکتا ہے نا بن سکتا ہے نا تو امرہ کے معنی ہے اس نے حکم دیا اس سے پیسے وائز کیا بنے گا امرہ سے اومیرہ آخری کو چھیڑا نہیں پچھلے کو چھوڑا نہیں زیر کیا باقی حرکتیں پیسے بدل دی وہ جو ایک فارمولا بنایا ہے وہ ہر جگہ پر لگا دیں اومیرہ اومیرہ کے کیا مانگ گے اس کو حکم دیا گیا اس کو حکم دیا گیا یا مرو کے مانا ہے وہ حکم دیتا ہے یا وہ حکم دے گا سے پیسے وائز کیا بنے گا فارمولا اپلائی کرو فارمولا فارمولہ زبان سوچنے بیٹھ جاتے ہو فارمولا کیوں نہیں اپلائی کرتے جو مشغول بنانے کا یونیورسل فارمولا ہم نے بنا لیا ہے چاہے سلاسی مجرد باب ہو چاہے سلاسی مزید ہی باب ہو سب کا ایک ہی فارمولا ہے فارمولا کیا ہے آخری کو چھیڑنا نہیں نہیں چھیڑا پچھلے کو زبر دینی ہے دے دی علامت مزارے کو پیش کر دیں یہ پڑھا جا رہا ہے صرف الف نہیں آئے گا نا حمزہ تو ہے موجود یعنی یہ حمزہ ہی ہے نا اب اسے الف کی بجائے پیش کی وجہ سے پہ بٹھا دیں یو مرو ٹھیک ہے نا تجربہ کیا ہوگا اس کو حکم دیا جاتا ہے یا اس کو حکم دیا جائے گا امیدا سے گردان کر لیں گے کریں ذرا پھر کہیں پر دو ہمزے اکٹھے ہوئے نہیں ہوئے نا یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے محموز کا رول کہاں اپلائی کرنا ہے وہاں کرنا ہے جہاں پر دو حمزے اس شرط کے ساتھ اکٹھے ہوں مرتو کا کیا مطلب وہ ہے <متصف> امرتو مجھے حکم دیا گیا و امیر ان اکونا من المسلمین وہ امیر اور مجھے حکم دیا کہ ان اکونا من المسلمین کہ میں مسلمان ہو جاؤں मरू से गिरदान जबरदेस्त चेंज होगी है ना हाँ युग मरना मरू हाँ जी नुक मरु तो प्रॉब्लम आई یعنی زیادہ یار مظاہرے میں تیرویں پرابلم آتی ہی آتی ہے مظاہرے کی کردان کرتے ہوئے محمود میں محمود الفا میں تیرویں سیخے میں پرابلم آتی ہی آتی ہے کیونکہ تیرہویں سیخے میں انا والا سیخہ ہوتا ہے الف سے شروع ہوتا ہے حمزہ سے شروع ہوتا ہے اس کے ساتھ جب حمزہ آئے گا ظاہر پاتے ہیں تو تبدیلی آئے گی اوکے جی اچھا اب ہم دیکھیں کیا یہ ہنڈریڈ پرسینٹ رول ہے چیک کرتے ہیں ساکب حمزہ خا اور را روڈ لیٹرز ہیں باب تفیل میں ڈالنا زر ایکسیلینٹ اخ را یو اخ رو اچھا اب تفعیل میں یہی حمزہ حمزہ خا اور را رو لیٹرز ڈالیں گے تفعیل میں میں تفعیل لکھ رہا ہوں تف ای لن ڈالیں حمزہ خا را کیا بن گیا زبر ہے تاخیر تنوین کے باہر پڑے تاخیر آ گیا نا تاخیر تاخیر کیسے کہتے ہیں دیر کرنا تو آپ کو پتہ چل گیا یعنی بہت کچھ پتہ جائے گا آپ کو بس صرف آپ نے کھول کے کنفرم کرنا ہے کہ یار جو میں نے جانا ہے وہ کس نے پرسنٹ صحیح ہے تو اخرا تاخیر دیر کرنا اخرہ سے کردان آصف بھائی تو گردان پکی کراؤں نا میں ہاں جی اخرہ کوئی دو ہمے آئے نہیں کوئی مسئلہ نہیں یو اخیرو ساکب آئے دو حمزے اویرو دو ہمزے آئے نا چیک کرتے ہیں او اخیرو دو حمزے تو آئے لیکن دوسرا حمزہ ساکن نہیں ہے دوسرا حمزہ ساکن نہیں ہے لہذا علاج بھی نہیں ہوگا یعنی میں آپ کو پرو کر کے دکھا رہا ہوں کہ اب یہ آپ نے پکے روز ہی بنا لیے کہ اچھا مظاہرے میں تیرویں میں ایسا ہوتا ہے تو ہر مظاہرے کا تیرواں ایسا ہی ہوگا ٹھیک ہے نہیں خیر سے ہی فیل کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو ڈفرنٹ پیشنٹس ملتے ہیں آپ نے بس ہر پیشنٹ کو چیک کرنا ہے پوری تسلی کے ساتھ جہاں دو حمزے اکٹھے ہو جائیں وہاں چیک یہ بھی کرنا ہے کہ دوسرا حمزہ ساکن ہے یا نہیں ہے پہلے کی حرکت کے ساتھ اگر ساکن ہے تو علاج کرنا ہے اگر دوسرے پہ حرکت ہو تو آپ علاج کر دیں گے تو پھر میڈیا بہت تیز ہے آپ کو پتا ہے آج کل. ٹھیک ہے نا آپ کی بہت بدنامی ہوگی کہہ کہ جی, ہم تو ٹھیک سے پھر بھی ہماری تانگ کاپریشن کر دیا ٹھیک ہے تو یہ بہت آپ نے خیال رکھنا ہے سمجھ آ گئی بات تو میں نے آپ کو دیکھے معموس سے ماضی مشہور بھی بنوا دیا معموز سے مزارے مشہور بھی بنا دیا اور مختلف چیزیں بھی بتا دی جہاں پہ آپ کو استعمال کر کے مختلف بابوں میں گھما کے سیدھے بنا سکتے ہیں بس آپ نے چیک کرنا ہے کہ جہاں پر پرابلم ہوگی وہاں پر علاج ہوگا اوکے جی ایک ہم نے فیل کیا ہے آمنا یوک مینو ایسے ہی ہے نا کیا روٹ ایٹریس تھے اس کے حمزہ میم نو باب افال آمنا یوک مینو اور افال کے وزن میں ڈالوں تو ام سہی ہے نا تو یہ بنا آپ کا یہ بنا اور یہ بنا ایمان تو آپ کو پتا چلا ایمان کیسے بنا ٹھیک ہے نا پتا چل گیا نا تو ایمان ایسے بنے ایمان نہیں ہے ہمارا چونکہ ایمان ہے اس لیے وہ بات ابھی بنی نہیں تو آمنا ایمان ایمان کے معنی کیا ہوتے ہیں جی ایمان لانا اچھا مان لینا ایمان کے مانا ہے مان لینا ٹھیک ہے اب یہاں پر میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک ٹاپک کراؤں گا اور پھر ان اللہ تعالیٰ آپ کو پرانی مجید اور کھل کر ان اللہ تعالیٰ اپنی فصاحت و بلاحت بتائے گا ان شاء اللہ تعالی اس سے پہلے ایک کام کریں ہم پہلے ایک کام ہم کریں یہ جو آمنا یو ہے ہم اس سے اسم الفائل بنائیں ذرا اسم الفائل اسم الفول پہ ساری ورکنگ کر لیا نا ہم نے وہ آپ بڑے خوش ہوتے نا چارٹ آپ کو بنوایا میں نے اب اس چارٹ کا مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے اب میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسم الفائل بنا لیا نا اسم الفول بنا لیا نا پہلے نہیں بنا لیا نا پہلے بنا لیا تو ذرا اسم الفائل بنوائے آمنا سے پہلی بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ سلاسی مزید فی سے اسم الفائل بنانے کا فارمولہ کیا ہے سے بنتا ہے ایسا کہ؟ مزارے مزارے بلد کے مظاہرے کے پہلے سیگے سے بنتا ہے لکھ لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں جی پہلا سیگا اس میں کچھ سٹیپس اپلائی ہوتے ہیں سٹیپ نمبر ون علامت مظاہرے ہٹا دیتے ہیں اور پیش والی میم لگا دیتے ہیں سٹیپ نمبر دو اینکلیما کو زیر کرتے ہیں یہاں پر پہلے زیر ہے لیکن آپ ہٹا کے زیر کریں گے اور سٹیپ نمبر تین لام پہ ڈبل میںرکت کر دیں گے اسمول فائل بن گیا مؤمن مؤمن جو استعمال کرتے ہیں مؤمن کے کیا مانا ہوں گے ایمان لانے والا اور عبد الرحمان کی ڈیفینیشن کے مطابق مان لینے والا اوکے آپ کو پتہ ہے اللہ کا نام ہے ایک المن اس کے مانا پھر کیا ہوگا مان لانے والا مان لینے والا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا نام ہے نا اب آپ اپنی یہ میں وہی آپ کو اس لیے یہ چیزیں کروا رہا ہوں کہ اپنی عقل جو تیسرا پوائنٹ تھا اس کو مستفید ہونے والا اپنی عقل کے مطابق آپ کیا کچھ کر لیں گے اس لئے اپنی عقل نہیں آپ نے اتنی ورکنگ کرنی ہے جتنی ضروری ہے اس کے بعد ڈکشنری کے ٹھیک ہے پرویز کی پرانی ڈکشنری نہیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے اپنے آپ کو جو اتھینٹک علما ہے ان کی قرآن ڈکشنری کے حوالے کرنا ہے وہاں پر آپ کو ڈیٹیل جو ملیں گی نا وہ میں آپ آپ کو بتانے لگا ڈیٹیلز یہ ملتی ہیں سنیے گا بہت ہی اہم انفارمیشن ہے جو اس سے پہلے میں نے کبھی آن ریکارڈ نہیں پیش کیا حمزہ میم نون ڈکشنری آپ کو بتائے گی حمزہ میم نون یہ حروف باپ سین سے استعمال ہوتا ہے باپ سین سے استعمال ہوتا ہے ماضی گزارے بنا لیں گے بنائیں امینہ یا امینہ امینا اس کے معنی ہوتے ہیں امن میں ہونا اس کے معنی کیا ہے امن میں ہونا یہی روٹ لیٹرز حمزہ میم نون بابے فال سے استعمال ہوئے جی. اس کے معنی جو ہم نے کیا نا امنا یو ایمان اس کے معنی ڈکشنری بتائے گی امن دینا امن دینا ایک ہے خود امن میں ہونا ایک ہے کسی کو امن دینا فالو کر رہے ہیں उन مانا کے اعتبار سے مومن کے مانا کیا ہوں گے امن دینے والا لہذا اللہ کا جو سفارتی نام ہے المومن اس کے क्या کیا ہے امن دینے والا اوکے تو اللہ کا نام جو المومن ہے نا اس کے معنی ہے امن دینے والا اب پھر آپ کے سمے سوال پیدا ہوگا کہ یار یہ ایمان کے معنی کہاں سے آ اس میں امن سے فالو کر رہے ہیں باپ فالو کر رہے ہیں اس کے لیے چھوٹا سا مزیدار ٹاپک آپ کو پڑھنا پڑے گا جو آپ نے اپنے تعلیمی دور میں انگلش گرامر میں نہیں پڑھا ٹھیک ہے لیکن آپ اس ٹاپک سے بخوبی واقف ہیں اوکے جی वो टॉपिक क्या है उसकी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखता हूँ और इनशाला जरा समझ में आ जाएगा आसिफ माशाला आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है अभी पता चल जाता है टू लुक के क्या माने देखना वेरी गुड अब इसको भूल दें भूल गए पक्की बात है مجھے بتائیے یہ کیا? کیا مانا ہوتے اس کے? کیا ہے آپ اس کا ترجمہ یہ تو نہیں کر رہے دیکھنا کر رہے نہیں کر رہے نا کیا ترجمہ کر رہے ہیں تلاش کرنا ٹو لک آفٹر ٹھیک ہے نا دیکھ بھال کرنا یہ نہیں کہہ رہے پیچھے دیکھنا بعد میں دیکھنا یہ تو نہیں کر رہے نا ٹو لک انٹو غور و فکر کرنا آپ یہ نہیں کہہ رہے میں دیکھنا فالو کر کے مجھے بتائیے ورب تھا لک اس کے میننگز میں تبدیلی کیسے آئی پریپوزیشن کی وجہ سے ریزلٹ آکر کیا نکلا ہے جو پریپوزیشن ہوتی ہے اس کے اپنے ایک میننگز ہوتے ہیں اس کے اپنے ایک میننگز ہوتے ہیں نا جو کہ آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں لیکن جیسے وہ ورب کے ساتھ استعمال ہوتی ہے تو میننگز بدل جاتے ہیں ورب کے میننگز بدل جاتے ہیں ایسے ہے ہی نا ورب کے بھی اور اس کے اپنی میننگز بھی بدل جاتے ہیں. اسی طرح ہم کہیں گے یہ کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اس ورب کے ساتھ یہ پریپوزیشن لگے گی تو یہ میننگز بنیں گے اہل زبان اچھا آپ اہل زبان انگریزوں کے پاس تو ہم نہیں پوچھنے کے لیے جا سکتے تو کیا ہے ڈکشنری ہمیں بتاتی ہے کہ کس وارڈ کے ساتھ کون سی پر لگتی ہے تو کیا مینگز بنتے ہیں فالو کر رہے ہیں فالو کر ना या आपका یا آپ کا مطالعہ آپ کو پڑھ پڑھ کے कि چل جاتا ہے کہ یار یہاں یہ پروزیشن لگنی ہے اور یہ میننگ لینے ہیں ایسے ہی ہے نا ایک سوال آیا کرتا تھا نا پیپر میں کہ پٹ داپروپریٹ پر اب بھی آتا ہے پانچ نمبر کا سوال ہوتا تھا بندہ کہتا تھا پانچ نمبر کے لیے اتنی پرپوزیشن کون یاد کرے تکے لگا لے گیا کرتے تھے کہیں تکا بیٹھ جاتا تھا ٹھیک ہے کہیں زیرو ہی نمبر کہیں کوئی ایک آدھا ٹھیک ہو گیا لیکن ہم اپنا ٹائم بچا لیتے تھے کہ یار اتنے سفوں پہ پروزیشن لکھی ہوئے کون یاد کریں ایسے ہی نا تو اگر انگریزی میں, تو होगी ना उर्दू में है प्रेपोजिशन मुझे पता ये ये में क्या है प्रेपोजिशन ही है ना के लिए प्रेपोजिशन ही है ना अच्छा एक और देता हूं आपको ऑन या एट इसके माना क्या है पर ऐसी اب فروخ میں آپ کے سامنے ایک جملہ بول رہا ہوں میں نے زید پر ہاتھ اٹھایا کیا مطلب ہے میں نے زید پر ہاتھ اٹھایا کیا مطلب ہے اس کا زید کو مارا یعنی آپ کو پتا چلا یہ جو پر ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے نا پر یہ ہاتھ اٹھانا اگر پر کے ساتھ آیا نا تو مانا ہوتا ہے مارنا Okay. حسن میں کہتا ہوں میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے میں نے آسمان کو مارا ہاں دعا کی اب آپ کو اچھا کی طرف ٹو ورڈس یہ اگر ہاتھ اٹھانے کے ساتھ لگے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا سمجھ رہے ہیں نا بات میں نے کہا مظر زید نے اپنے بڑے لڑکے سے ہاتھ اٹھا لیا ہاں دعا کی اس کے لیے فارے کر دیا تو آپ کو جائے اچھا سے ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے فارے کر دینا ٹھیک میں کہتا ہوں سب نے آصف کے حق میں ہاتھ اٹھائے اس کو ووٹ دیا سمپل سی بات تو آپ نے کہا اچھا اگر میں ہاتھ اٹھائے جائیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ووٹ دینا تائید کرنا تو دیکھیں ایک ہی چیز تھی ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا کے مختلف معنی کس نے چینج کیے لیکن چونکہ زبان میری ہے کبھی ہم نے غور کیا اردو میں نہیں کیا نا ریزلٹ یہ نکلا کہ اگر انگریزی میں ہوتی ہیں, تو اردو میں بھی ہوتی ہیں. لیکن چونکہ میری زبان ہے اور میں ایکزیکٹیشن بولتا ہوں ایسے ہی نا? کوئی اردو سیکھ رہا ہو اب اسے تو سیکھنا پڑے گا نا اچھا اگر میں لگائے تو پھر یہ مانا بنتے ہیں اگر سے لگائے تو یہ مانا بنتے ہیں اگر کی طرف لگائیں تو یہ مانا بنتے ہیں اگر پر لگائیں تو یہ مانا بنتے ہیں سمجھ بات نا فالو کر رہے ہیں نا بات اچھا اب جب انگریزی میں ہے, اردو میں پریپوزیشن ہے تو عربی میں نہیں ہوگی لازمی ہوگی لینگویج لینگویج اب یہ ہوگی اب لینگویج جو عربی ہے اس میں پریپوزیشن کے لیے کیا استعمال ہوں گے یہ فور ان ٹو آن ایڈ کے لیے ہم نے کیا پڑھے ہوئے ہیں کون سے یار حروف جا رہا تو پہلی بات آپ کے سامنے جو جا رہا ہے نا یہ ایز اے پہ استعمال ہوں گے ٹھیک ہے یہ ایز اے پوزیشن استعمال ہوں گے پہلی بات یہ کہ ہر پریپوزیشن کے اپنے میننگز ہوتے ہیں ایسے ہی نا مجھے بتائیے انگلش کی پرپوزیشن ہے ان اس کے کیا مانا ہے مے میں نا اور ان کی عربی کیا ہے فی ایکسلینٹ شاباش دیکھیں انگلش میں میں کہتا ہوں بلیو انہ بلیو ان اللہ پریپوزیشن لگے نا ترجمہ کیا کروں گا اردو میں اللہ اللہ پر ایمان لانا یہ تو نہیں کہہ رہا نا اللہ میں ایمان لانا میں نے اردو میں کہا اللہ پر ایمان لانا تو میں نے اردو میں پر کی پروز کی انگریز نے ان کی پریپوزیشن پر اب یہی چیز ہم دیکھتے ہیں عرب ایمان لانا مفہوم جب لیتا ہے نا مفہوم لیتا ہے تو کس پریپوزیشن کے ساتھ یوز کرتا ہے عرب کہتا ہے یو مینونا اب آپ اگر با کا ترجمہ کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ سیٹ نہیں بیٹھتا فالو کر رہے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ آمنا یوکمینو کی پریپوزیشن ہے با جو میننگز دے رہی ہے ایمان لانا کے اس میں آگے نا تو ڈکشنری آپ کو بتائے گی کہ آمنا یوکمینو کے معنی ہے امن دینا اگر آمنا یومنو کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں ایمان لانا دیکھے نا امن دینا سے ایمان لانا میننگ ایسے بنے پریپوزیشن کی وجہ سے ٹو لک سے ٹو لک فار میننگ بدلے نا کیوں بدلے پریپوزیشن کی وجہ سے رہی ہے بات ٹھیک ہے ٹو لک سے ٹو لک آفٹر جب کیا تو میننگز بدل گئے نا تو آمنا یؤمنو با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا تو میننگز کیا کیے جائیں گے ایمان لانا کے جہاں بھی با ملے گا تو ترجمہ کیا کریں گے ایمان لانا آمنتو باللہ کیا ترجمہ کریں گے میں اللہ پر ایمان لایا اب یہ نہیں کہا کہ میں نے اللہ کو امن دیا فالو کر رہے ہیں سمجھا رہی ہے نا بات وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی کلیئر ہو رہی ہے بات ڈکشنری آپ کو بتائے گی کہ آمنا یو کے ساتھ اگر لام کی پریپوزیشن آ جائے نا بتائے گی آپ کو اگر آمنا یومینوں کے ساتھ لام کی پریپوزیشن آ جائے لام کی تو اس کے معنی ہوتے ہیں تصدیق کرنا یعنی مان لینا ایمان لانا نہیں ہو گے بات سمجھ میں آ یعنی مان لینا اور ایمان لانا میں فرق ہے مزید میں ایک جگہ ہے آمنا لہو لوتن منا لہو لوتن یعنی لوت علیہ السلام نے بات مان لی یہ نہیں کہا کہ بہت اہم چیز ہے لیکن بات ہوئی ہے کہ پریپوزیشن کے لیے آپ کو وسیع مطالعے کی ضرورت ہے پریکٹس کی ضرورت ہے اور سمپل سا فارمولا یہ نکلا ہے کہ قرآن مزید آپ پڑھ رہے ہیں پرانے مجید پڑھتے ہوئے آپ کو کہیں حرف جر نظر آتا ہے حسن کہیں حرف جر نظر آتا ہے اور حرف جر کا آپ کو ترجمہ بھی آتا ہے فیل کا ترجمہ بھی آپ دیکھ لیتے ہیں اور آپ فیل کا ترجمہ دیکھنے کے بعد اس پریپوزیشن کے ساتھ اس ترجمے کو میچ کر کے حالانکہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے, بھی وہ پریپوزیشن ہے. آپ صرف ایزے حرف جر لے رہے ہیں تو آپ اپنے میننگس کو بنا لیتے ہیں لیکن ڈکشنری بتاتی ہے کہ نہیں یہ تو میننگز ہی نہیں ہے یہ جو ڈکشنری آپ کو بتائیے نا اس میں ہے ویسے ہر اچھی ڈکشنری میں ہے لیکن جو ہر اچھی ڈکشنری ہے نا وہ آپ کو کنسلٹ کرنی نہیں آئے گی اس لیے آپ کو قرآنی ڈکشنری جو ہے وہ ہی متعارف کرا دی گئی ہے صحیح ہے نا اب اس کی میں ایک بہترین اگزامپل آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں پھر ہنڈریڈ پرسینٹ بات کلیئر ہو جائے گی عربی زبان میں سین خارا روٹ لیٹرز ہیں ٹھیک باپ سین سے استعمال ہوتے ہیں کیا بنے گا سخیر یس خرو سخیرہ یس خرو کے مانا آپ کو لکھے ملیں گے ہنسنا ہنسنا ہنسنا ٹھیک ہے ہنس نا, ہنسنا کلیئر ہو گیا اچھا اب ڈکشنری بتائے گی کہ یہ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ڈکشنری بتائے گی بس میں ایک جملہ لکھنا چاہتا تھا زید ہسا تو آپ کہیں گے سخیرہ زیدن دن آپ کہنا چاہتے ہیں یار زید حامد پر ہسا تو آپ کہیں گے اچھا حامد پر ہسا ہے تو پر کے لیے میرے پاس الا ہے تو میں لگا دوں جی الا دن آپ نے یہ عربی بنا لی بڑے خوش ہوئے لیکن ڈکش نے بتایا کہ سخیرہ کے ساتھ اللہ کی پریپوزیشن یوز نہیں ہوتی سخیرہ کے ساتھ پریپوزیشن یوز ہوتی ہے من کی سخیرہ منہ کیا مطلب وہ اس پر ہسا اب قرآن مجید میں آپ کو لکھا ہوا مل گیا سخیرہ منہ آپ کبھی بھی وہ ترجمہ نہیں کر سکے کہ آپ کہیں گے وہ ہسا اس سے تو آپ کہیں گے یار ترجمہ نہیں بن رہا وہ اس سے ہنسا آپ کہ ترجمہ تو بننا چاہیے اس پر ہنسا تو جب آپ اردو میں پر کہہ رہے ہیں ٹھیک تو عربی کی اب بی ہوگی ہاں انگریز آپ کے ساتھ میچ کر گیا اس موقع پہ لاسٹ ایچ ٹھیک ہے نا تو کئی جگہ پہ انگریز آپ کے ساتھ میچ کر گا کئی جگہ پہ انگریز آپ سے کون سو دور ہوگا کس جگہ پہ عرب آپ کے ساتھ میچ کر دے گا لیکن بات وہی ہے کہ قرآن مزید میں جہاں بھی کسی پر ہنسنا یا مزاق اڑانے کے لیے سخیرہ فعل استعمال ہوگا نا وہاں آپ کو من کی پریپوزیشن ضرور ملے گی سہیب سورہ ٹھیک ہے حضرت نور اسلام کشتی بنا رہے ہیں پہنچو ذرا شابش کل مرا علیہ ملا ان من قومی ہی جب بھی قوم کے سردار گزرتے دین سخیرو منہ سخیرو منہ تو وہ ان پر ہنستے حضرت نو نے کہتے کالا ان, ان اگر تسخرو منا اگر تم ہم پر ہنسو گے انا نسخرو من کم تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے کما تسخرو جیسا تم ہنستے فالو کر رہے ہیں نا بات اب بن من, من من آپ بن کا ترجمہ سی سے, سے کریں آپ کہیں گے کہ یار اتنا پڑا ٹائم بھی لگایا آٹھ ہفتے بھی لگائے ابھی بھی یہ ٹرانسلیشن نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ آپ نے پریپوزیشن نہیں پڑھی तो okay? اوکے تو یہ آمنا یو مینو کے ساتھ با کی پریپوزیشن یوز ہوگی تو میننگس بنیں گے ایمان لانا کے فالو کر رہے ہیں بہت اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اب پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی امن دینے والا ٹھیک ہے لیکن کئی جگہ پہ انڈرسٹنڈ ہوگا کہ جب انسان کے لیے مومن لفظ استعمال ہوگا تو ایمان لانے والا ہی مینز ہوں گے یا ایک لفظی طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں امن دینے والا کیونکہ مومن آپ دیکھ لیں مومن ہے کون مومن وہی شخص ہے جو آپ کو امن دے مسلم کو ڈیفائن آپ نے یہ کیا نا من سلیم المسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں. تو مومن تو اس سے بڑھ کر ہے مومن کون ہوگا جو آپ کو امن دے مومن سے آپ کو خطرہ خطرہ نہیں ہونا چاہیے یعنی یہ جو عام طور پر کہا جاتا نا مسلمان دہشت گرد ہیں انہیں بتایا مسلم کی تو ڈیفینیشن کیا ہے ہمارے دین نے ہمیں سکھائی کیا ہے اللہ کے حسن نے مسلم ڈیفائن کیسے کیا ہے اس کے تو میننگز میں ہی امن ہے یعنی یہ کوئی دہشت گردی والی بات نہیں ہے یہ تو امن کا مذہب ہے اور مومن وہی شخص ہے جو امن دے گا چاہے دشمنی کیوں نہ ہو صحیح ہے ہاں جب وہ جنگ میں ہمارے مقابلے میں آئیں گے پھر ہم ان سے کتال کریں گے اور ان کو قتل بھی کریں گے فالو کر رہے ہیں نا ویسے یہ نہیں ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کو آپ دیکھ کے تو اسے قتل کر دیں ایسا کانسیپٹ ہمارے دین کا نہیں ہے کلیئر ہوگی جی بات تو الحمد اللہ جی اب میں کہہ سکتا ہوں کہ محمود ہم نے مکمل کر لیا صحیح مانا دی. جس میں ایک چھوٹا سا ٹاپک پریپوزیشن وہ بھی آپ کو سمجھانے کی میں نے کوشش ہے لیکن اصول صرف صحیح ہے اس پریپوزیشن کے حوالے سے کہ یہ آپ کو ڈکشنی بتاتی ہے اور خان صاحب اللہ تعالیٰ رحمت کرے ان کے درجات بلند کرے جو فرمان خان صاحب انہوں نے اپنی ڈکشنی میں ساری چیزیں لکھ دی پرانے مجید میں کون سا ورب اس پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو یہ میننگز ہوتے ہیں یہ ورب اس پر میننگس بنتے ہیں اتنی ڈیٹیل اور اس طرح کی سادہ الفاظ میں ڈیٹیل آپ کو میرے علم کے مطابق کسی اور ڈکشنری میں نہیں ملے اس لیے میں تو ہمیشہ ان کی ڈکشنری کو ریکمینڈ کرتا ہوں اور یہ ایک ذریعہ بن رہا ہے ان کے کھاتے میں اعمال کے اضافے کا اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو بھی قبول فرمائے اور ہماری کوششوں کو بھی قبول فرمائے تو الحمد جی محمود ہم نے مکمل کر لیا اب خیر سے یہ فیل کی جو دوسری کیٹیگری ہے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں سٹارٹ کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی ہمارے لیے آسان فرمائے سبحان کے اللہ کا اشد اللہ اللہ اللہ استاف کا